بسم اللہ الرّحمن الرّّی الحمدلّہ الحمدل وقف وسلاۃ وسلام علیہ سعید الحبیب نجوم علیہ وصحب نجومۃ اللّہ صلی وسلم مبارک على سيدنا محمد وعلى علی سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم عافنا ولا تخذلنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضینا عنکا وارضا عنا اللہمہ صلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت اما بعد و المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى و رضی عنہ بعلومه قال باب الجمع بين السورتین في رکعت والقرات بالخواتین و بسورت قبل سورت و بأول سورت باب ایک رکعت میں دو سورت پڑھنے کے بیان میں سورت کے آخری ٹکڑے کو پڑھنے کے بیان میں ایک سورت کو دوسری سورت سے پہلے پڑھنے کے بیان میں اور شروع صورت سے پڑھنے کے بیان میں چند مسائل یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کر دیے ہیں جس پر ہم نے پچھلے ہفتے کچھ بحث کی تھی سمجھایا تھا ایک دوست نے مسئلہ بھی پوچھا تھا اخیر میں کہ اگر کسی نے پہلی رکت میں سورہ قلوز ناس پڑھ لی تو پھر دوسری رکت میں کیا کرے تو دوسری رکت میں اس کو اختیار ہے چاہے تو پھر اور ناس پڑھے یا اس کی اوپر والی سورت پڑھ لے یا کتاب اللہ رفیع سے پڑھ لے اگر کبھی ایسا ہو گیا ویسے جان بوجھ کر ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو گیا تو ایسا کریں ایک اور دوست نے پوچھا تھا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں دو رکت پڑھی اس میں دو سورتیں پڑھی پھر دوسری دو رکت پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ سیم صورت پڑھ سکتے ہیں یا الگ صورت پڑنی پڑے گی اس سے اگلی پہلی صورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ نماز الگ ہو گئی سلام پھیر دی آپ نے تو ایک نماز الگ ہو گئی دوسری نماز الگ ہو گئی آپ کو اختیار ہے دوسری میں جو چاہو پڑھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جون سی بھی صورت آپ چاہیں پڑھیں اسی طرح ایک دوست نے بعد میں مسئلہ پوچھا کہ مسبوق امام کے پیچھے رکت گئی ہے تو کیا امام نے نماز میں جو سورت پڑی ہے وہ سیم سورت پڑھ سکتا ہے یا اس کو دوسری سورت پڑھنا پڑے گا تو اچھا کیا پوچھ لیا اس لیے کہ ہوتا ہے شک شبہ تو اس میں ذہن میں رہے کہ انسان جب تک امام کے پیچھے ہے مختدی ہے تو امام کی اقتدا جو ہے اس کے ذمہ ضروری ہے جیسے ہی امام نے سلام پھیر دیا اور اس نے بھی سلام پھیر دیا تو اب وہ مقتدی نہیں رہا اب وہ منفرد ہو گیا منفرد کے مانا اکیلا نماز پڑھنے والا اسی لیے اس نماز میں اگر وہ کوئی بھول کرے اس چھوٹی ہوئی رکتوں میں تو اس کو سیدھے سہو کرنا پڑے گا لیکن امام کے ساتھ کوئی بھول ہوئی تو اس کا سدھے سہو نہیں ہے مثلاً امام کے ساتھ اتحیات پڑھنا بھول گیا تو کوئی سدھے سب نہیں لیکن یہ چھوٹی ہوئی رکت میں اگر اتحیات پڑھنا بھول گیا تو اس کو سیدھے سہو کرنا پڑے گا تو امام کے بعد سلام کے بعد جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ منفرد ہیں اکیلے نماز پڑھ ہیں تو اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ جہاں سے چاہیں پڑھیں چاہے امام نے جو پڑھی تھی وہ سیم سورت پڑھیں اس سے آگے کی صورت پڑے اس کے بعد کی صورت پڑھیں پورا اختیار ہے اس میں کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے تو یہ سمجھئے کہ ہے بعض دفعہ ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مسبوق جو ہے وہ نماز کے بعد اپنی رکت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا لیکن بھول گیا کہ میری کتنی رکت چھوٹی ہے اب کیا کریں ہم کو ہوتا ہے بعض مرتبہ بہت ٹینشن ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے بھولتے ہیں بھاگے بھاگے آتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب نے کتنی رکعت پڑی تھی میری کتنی باقی ہے تو ایسی صورت میں کیا اپنے بازو والے کی اقتدا کر سکتے ہیں یعنی بازو والے سے قیاس کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی میرے ساتھ آیا تھا تو یہ کتنی پڑ رہا ہے اس کی جتنی اتنی, اتنی میری ہے تو اس کے حساب سے آدمی قیاس کر کے اپنی رکت پوری کر لے ذرا سوچ لے کہ میری کتنی گئی تھی اگر فکس کر سکے ٹھیک ہے نہ تو اپنے برابر والے سے قیاس کر لے کہ یہ پڑھ رہا ہے میری بھی اتنی ہوگی اور اگر پھر کوئی شخص شبہ ہو سدھے سہو کر لے تو اس سے بھی سب تلافی ہو جائے گی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی نماز بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی سہو اگر کر لیں گے بہرحال یہ چند مسائل ہیں جو اس کے ذہل میں وہ جو پوچھے گئے تھے وہ ہیں آگے بات چل رہی تھی کہ ایک رکت میں دو دو سورت پڑھنا مسئلہ تو میں نے بتا دیا تھا مگر الابواب ابو تراجیم میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات نقل کی ہے وہ بھی سناتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں دو سورت پڑھنا جیسے المطرافی تبت اللہ ایک صورت میں ایک رکت میں پڑھنا تو امام ابو حنیفہ فرماتے تھے فرض نماز کے اندر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی ایک رکت میں دو دو صورتیں پڑھے نوافل میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ فرض نماز کی بنیاد تخفیف کے اوپر ہے فرض نماز ہلکی پڑھنی چاہیے خاص طور پر امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کو تو ہلکی پڑھانا چاہیے سب مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہیے ظہر اثر میں لمبی رکعت نہیں کھینچنی چاہیے ذرا تخفیف کے ساتھ پڑھائیں تاکہ سب مقتدیوں کا خیال ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں دو دو تین تین چار چار صورتیں ایک رکعت میں پڑھنا یہ میں پسند نہیں کرتا نوافل کے اندر البتہ کوئی حرج نہیں ہے بہر حال یہ اس پر اضافہ ویسے لکھوا دیا تھا پیچھے کہ فی نفسی ہی جائز ہے ایک رکعت میں سمجھیے کہ دو دو صورتیں جمع کرنا یہ جمہور علماء کا قول ہے اور دلیل اس کی روایت الباب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہلکانہ رسول اللہ صلی وسلم یقرہ کیا حضور صورت ملاتے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا المفصل ای نعم یقر ہاں مفصل کی جو صورتیں چونکہ وہ چھوٹی چھوٹی ہیں تو حضور ان میں دو دو رقط ملا کر پڑتے تھے حضر حضیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اکیلے تھے میں آ گیا میں نے سوچا کہ چلو میں حضور کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہوں میں شرکت کر لی لیکن حضور نے تو اتنی لمبی نماز کھینچی کہ سور بقرہ پڑھی پوری سورت اور وہ بھی دھیرے دھیرے پڑھی اور جہاں کوئی رحمت کی آیت آتے تو اللہ کی رحمت مانگتے عذاب کی آیت آتے تو اللہ کی پناہ چاہتے جنت کا تذکرہ آتا تو جنت کی دعا مانگتے جہنم کا تذکرہ آتا تو خوف تاری ہو جاتا رونے لگتے دھیرے دھیرے پوری سورے بقرہ پڑی میں نے سوچا اب رکو کریں گے نہیں سوری علی عمران شروع کر دی سوری پوری کر دی میں نے سوچا اب رکو کریں گے رکو گیا۔ ایک میری جو ڈلی ہو گئی وہاں کینیڈا میں ہم تحجد کی نماز پڑھاتے تھے تو موتقفین جو ہوتے تھے دو چار جمع ہوتے تھے کبھی کبھی پانچ سات آدمی ہو گئے ستائیسویں رات کو لوگوں نے سنا کہ مولانا صاحب کا تحج کا ختم آج ہو رہا ہے ادھر بھی ختم ہوا تراوی کا اور تحج کا بھی ختم ہو رہا تھا بہت سے لوگ ستائیس کی رات منانے کے لیے مسجد میں ٹہرے ہوئے تھے تو اچھے خاصے تین صفے ہو گئیں اب میری پتا نہیں کیا سو جی مجھے ڈھائی پارے باقی تھے میں نے سورے ممتاح سے شروع کیا میں پارے سے سوریہ صف اور سوریہ جمع اب پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا تو دو رکھت میں پورے ڈھائی سپارے پڑتا ہے <تصفح> نماز کے بعد سلام کر ہوں تو بہت سی گر گئی پہ <تصفح> ایک بڑے میاں وہ تو کہتے ہیں مولے صاحب وہ آپ نے اٹھائیس سپارہ پورا کیا تھا لذی شروع بھی تو میں تو بیٹھ گیا میں نے کہا اب تو گاڑی چلے گی دوسرے ایک تھے وہ ہمارے پریسیڈینٹ صاحب وہاں کے ہنیف شیخ وہ تو بیچارے دو رکھت پڑی اور سیدھے کر اس کے بعد باقی رکت کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہوا حالانکہ آٹھ رکت پڑنی جبھی تو دو ہی ہوئی تھی چھ رکعت باقی تھی لیکن بیچارے اتنے سہم گئے میں نے کہا کہ اللہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا لیکن بات یہ تھی کہ وہ اگلے دنوں میں ہمیں ایسا کرتا تھا کہ تاج میں پہلی دو رکت میں چونکہ جو جوش ہوتا ہے تو زیادہ پڑھ لیتے تھے پھر دوسری دو رکعت اس سے تھوڑی شارٹ کر دیتے پھر آخری دو رکت آٹھ رقت کو پڑھتے تھے آخری دو رکت تو بالکل مختصر پڑتے تھے تو اس میں لوگوں کو بہت آرام رہتا تھے. تو میں نے اس حساب سے ذرا زیادہ پڑھا لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ نئے لوگ ہیں یہ بےچارے برداشت نہیں کر پائیں گے پھر میں نے ان سے دوسرے دن معافی مانگی شام کو کہ معاف کرنا نا مجھے اندازہ نہیں تھا میرا غلط ہو گیا میں نے سوچا گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے اٹھائیسواں پورا کر لیا انتیسواں پورا کر لیا تیسواں بھی پہ ہم بھی ادھر جا کر کے سب بھی اسمو کے کہیں جا کر رکو کیا اور پھر آخری رکت کے اندر وہ دوسری جو دو رقط کے اندر وہ سارا پڑھ لیا بہرحال حضرت حضیفہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ حضور نہیں ہے تو اس میں تین صورتیں ایک رقط میں پڑھنا ہوا اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کی آ رہی ہے جو ابھی سناتے ہیں اس میں بھی دو دو ایک رکعت میں جمع کرنا وارد ہوا ہے آگے حضرت امام بخاری یہاں ایک واقعہ نقل کر رہے جس کا ترجمہ سنا دیا تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک انصاری لوگوں کی امامت کراتے تھے مسجد قوبا میں اور جب جب بھی وہ کوئی صورت شروع کرتے تو اس میں قل ہو اللہ پہلے ضرور پڑھتے اس سے فارغ ہو کر دوسری سورت اس کے ساتھ پڑھتے مطلب یہ کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے اس کے بعد سور اللہ اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے تو کسی نے کہا کہ یا تم ہر رکعت میں سوریہ اللہ شریف کیوں دہراتے ہو کوئی اور سورت پڑھنے سے پہلے یا تو اس کو پڑھو اور رکو کر لو یا اس کو چھوڑو کچھ اور پڑھ لو لیکن بار بار اس سورت کو اتنا ریپیٹ کرتے ہوئے بہت لمبا ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اگر تم چاہو کہ میں امامت کراؤں تو کراتا ہوں نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں کسی اور کو امام بناؤ لیکن سمجھتے تھے کہ وہ ان میں بہت بزرگ آدمی ہے تو چاہتے تھے وہی وہ پڑھائیں تو انہوں نے حضور سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں ایسا کرتے وہ امام صاحب تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے فرمایا اس کی محبت سے تو جنت میں جائے گا اس روایت سے امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ایک سورت کو ریپیٹ کرنا اور دہرانا جو ہے وہ درست ہے اور جائز ہے اب اس میں یہ سورت پڑھتے تھے ان کا ایک مخصوص انفرادی عمل تھا حضور کی سنت نہیں ہے اور یہ کوئی سنت یا مستحب بھی نہیں ہے ایسا کرنا کہ ہر رکعت میں آدمی قلب اللہ شریف پڑھے یہ ان صحابی کا ایک عمل تھا حضور نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اس کو بشارت دے دی کہ تمہیں جنت ملے گی یہ بتانے کے لیے کہ حضور ناراض نہیں ہے خوش ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے فعل سے راضی ہیں لوگوں کو بھی یہ کہا کہ کوئی حیرت نہیں تم ناراض نہ ہو تو یہ اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک صورت کو دہرانا جو ہے اس کی گنجائش ہے اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ امام جو ہے کسی بزرگ آدمی کو بنانا چاہیے تاکہ اس کی بزرگی کا اثر جو ہے وہ سب مختدیوں کے اوپر بھی پڑے اور اس کی برکت سے نمازیں بھی سب کی قبول ہو جانا. بها حال اي امام بخاري نيها نقل كيا اقا امام بخاري حديث نقل كرتهم حدثنا آدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمر بن مره قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعت فقال هذن كهذ الشعري لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل وسورتين في كل ركعت ایک آدم الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہنے لگے میں نے گزشتہ رات پورا مفصل ایک رکت میں پڑھ لیا پورا مفصل یعنی تقریباً ساڑھے چار سپارے ایک رکت میں میں نے پڑھ لیے تم نے اس طرح تیزی سے پڑھا جیسے شیر تیزی سے پڑھا جاتا ہے شعر شاعری میں پہچانتا ہوں ان نذیر صورتوں کو سملر صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملا ملا کر پڑھتے تھے انہوں نے بیس صورتیں بیان کی مفصل کی دو دو صورتیں ایک رکت میں تو دس رکعت میں حضور ان بیس صورتوں کو پڑھتے تھے حسن کا حز شعر حضو حض کے معنی تیزی سے پھٹافٹ پھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کٹ کھینچنا اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک ذرا تدبر کے ساتھ اور ترسل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تیزی کے ساتھ اس طرح پڑھنا کہ کسی کو سمجھ ہی نہ پڑے یا لمن تال یا لمن تالم یا شبینے کے اندر صرف اس کے سوا اور کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے تو اس طرح قرآن پڑھنا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہ پڑے یہ غلط ہے اور یہ تیزی سے پڑھنا ہے اس طرح عرب لوگ شعر شاعری پڑھا کرتے تھے قصیدے پڑھا کرتے تھے تو ابن مسود نے کہا کسیدے پڑھنے کی طرح پڑھا حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شعر کے بجائے شعر ہو تو اس کی دوسرے میننگ ہو جائیں گے شعر کے مانا بال اور اس کے مانا ہوں گے جس طرح بال کی کٹا کٹ کٹا کٹ کٹائی ہوتی ہے اور مشین کاٹتا ہے بالوں کو تو اسی طرح تو نے قرآن بھی کاٹا پٹاپ پٹاپ پٹاپٹ مشین کا طرح سے کاٹ لیا اس کو یہ بھی کوئی طریقہ ہے قرآن شریف پڑھنے کا اس کے بعد کہا کہ میں ان نظیروں کو جانتا ہوں جو حضور ملا کر پڑھتے تھے نظیر سے مراد یا تو سائز میں سملر کہ ان کی چھوٹی صورتیں جو ہیں ان میں آیتیں ہیں اور صفحات ان کے مسافر ہیں یا اس سے مراد مضمون کے اندر سیمیلر ہونا کہ ان کے مضامین سیم سیم ہیں یعنی قیامت کا تذکرہ آخرت کا تذکرہ جنت کا تذکرہ یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے یہ کون سی بیس صورتیں ہیں جو حضور ملا کر پڑتے تھے ابو داؤد شریف میں اس کا تذکرہ آیا ایک رکت میں سورہ رحمان اور سورہ و نجم دوسری رکت میں سور اقتربت ست و القمر قمر اور الحق قطم الحاق پھر ایک رکت میں وزاریات اور وطور اور دوسری رکت میں اذا وقعت الواقعہ اور نون وماستر پھر ایک رکت میں سال بعذاب واقع اور وناز غرقہ اور دوسری رکت میں ویلتفین اور ابس وطب پھر ایک رکت میں یادسر اور یازم اور دوسری رکعت میں حل عطا علا الانسان اور لا اخسم بحاظ الادر پھر ایک رکعت میں عم يتساءلون اور ورم الصلاة اور دوسری رکعت میں اذا الشمس قویرت اور سور دخان حامیم والکتاب المبین اننا انزلناه فی لیلت مبارکت اننا کننا منذرین یہ 20 صورتیں ہوئی جو 10 رکعت میں حضور اس طرح ملا کر کے پڑھتے تھے ابن مسعود کہتے تھے کہ میں نے اس طرح بھی حضور کے پیشے تحجد پڑھی ہے حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپور جب لکھوا رہے تھے اور اس حدیث پر پہنچے تو حضرت شیخ نور اللہ عمر قدعو سے کہا مولوی زکری یہ جو نظائر والی حدیث ہے اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لو آج رات تحجد اسی ترتیب سے پڑھیں گے چنانچہ اس رات حضرت نے اسی ترتیب سے تحجد پڑھی ان صورتوں کے ساتھ یہ ایک عشق رسول ہے کہ رسول اللہ کی سنت میں ہم یہ عمل کرتے ہیں ویسے ان میں جو صورتیں ان کی ترتیب جو ہے مصحف عثمانی کے حساب سے کچھ آگے پیچھے ہے لیکن اس وقت تو مصحف عثمانی تیار نہیں ہوا تھا تو ترتیب میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن اب مصحف عثمانی تیار ہو چکا ہے تو ہمیں عام حالات میں تو اس کی ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے سورتیں آگے پیچھے نہ کرنی چاہیے لیکن ایسی کوئی مخصوص حدیث آ جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے سورتیں آگے پیچھے ہوں تو اس کی گنجائش ہے حرج نہیں ہے تو اگر کوئی ان صورتوں کو نوٹ کر لے اور اس حساب سے اپنی تحجد پڑے تو اس کی گنجائش ہے یہاں امام بخاری نے صرف یہ مسئلہ استدلال کیا کہ ایک رکت میں دو صورتیں ملا کر کے پڑھنا جائز ہے اس میں احرج نہیں ہے آگے بابن یقرعو فی الاخرائینی بفاتحہ تلکتاب یہ باب اس بیان میں کہ پچھلی دو رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں دو احتمال ہیں نمبر ایک حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر شاید امام بخاری پچھلی دو رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کو فرض کرنا فرض ثابت کرنا چاہتے ہوں مگر یہ ثابت نہیں کر سکتے اس حدیث سے زیادہ زیادہ سنیت ثابت ہو سکتی ہے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی ویسے مسئلہ مختلفیاں ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں چار قول ہیں اما کے امام ظفر ابن الحزیل اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نماز میں قیر صرف ایک رکت میں واجب ہے نمبر دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو رکعت کے اندر واجب ہے یہ بات ہو رہی ہے فرض نمازی نوافل میں تو سب رکعت میں قیرت واجب ہے کیونکہ نوافل میں اگر آپ چار رکعت نفل پڑھیں گے جیسے زہر کی چار سنت اثر کی چار سنت عشاء کی چار سنت تو وہ مستقل الگ الگ دو دو رکتے ہیں تو اس میں تو چاروں میں قیر کرنا فرض ہے ورنہ وہ نفل نماز صحیح نہیں ہوگی اگر ایک رکت میں بھی قیر چھوٹ گئی تو آپ کو سیدھے سے کرنا پڑے گا یہ بحث جو ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے فرض کی تو جہاں چار فرض ہیں یا تین فرض ہیں ظہر اثر عشاء چار مغرب تین تو وہاں پہلی دو میں تو ہم نے قیرات کرنا فرض لیکن پچھلی دو رکعت یا مغرب کی تیسری رکت کے اندر قیر کرنے کا کیا حکم ہے یہ بحث ہو رہی ہے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآد صرف پہلی دو رکت کے اندر فرض ہے پچھلی دو رکعت یا مغرب کی تیسری رکعت کے اندر فرض نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے ویسے ہی آدمی چپ چاپ کھڑا رہے یا سبحان اللہ پڑھ لے تھوڑی دیر کھڑا رہ کر پھر رکو کر لے تو بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی پچھلی دو رکت میں یا تیسری رکعت میں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ لے تو ٹھیک ہے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے لیکن نہ بھی پڑھے تو نماز صحیح ہو جائے گی یہ امام حنیفہ کی رائے ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کال یہ ہے کہ تین رقط میں فرض ہے اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں چار رکعت کی چاروں رکعت میں قیرا ضروری ہے اس طرح نوافل میں چاروں رکعت میں قیر ضروری فرائض میں بھی چاروں رکعت میں قیرا ضروری حنابلہ کا بھی صحیح قول یہی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ تو ایک مسئلہ یہاں پر ہے تو شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافی کی طرح چاروں رکعت میں اس کے قائل ہوں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے تلاوت کرنی ہے لیکن اس حدیث میں قیر کی فرضیت پتہ نہیں چل رہی جیسے کہ ابھی حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا جیسے جواز معلوم ہو رہا ہے کہ حضور پڑھتے تھے لیکن یہ نہیں کہا کہ پڑھو پچھلی دو رکعت کے اندر بھی یہ کہا حضور پچھلی دو رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے اور سمجھئے کہ یہ ہے ہماری دلیل حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اثر ہے وہ کہتے ہیں اقر فی العئی و سب فی اور حضرت علی اقتدا کرنے کے لیے کافی ہیں حضرت علی کرم اللہ جہ کئی اثر سن لیا آپ نے اقر فل اول وسبح فی پہلی دو رکعت میں قیر کرو اور پچھلی دو رکعت میں کوئی تسبیح پڑھ لو تو بھی تمہارا کام ہو جائے گا اس سے حضرت امام بو حنیفہ رحمہ اللہ نے استعلہ کیا ہے ویسے یہاں دوسرا مسئلہ امام بخاری ہو سکتا ہے یہ بھی بیان کریں حضرت شیخ فرماتے ہیں پچھلی دو رکعت میں ہمارے نزدیک بھی سورے فاتحہ پڑھنا جائز ہے لیکن سورے فاتحہ سے آگے کچھ اور ملانے کا کیا حکم ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد یہ تین عیمت وقتیں کچھ اور ملانا نہیں ہے اگر سورے فاتحہ ابھی پڑھے تو اس کے ساتھ میں سورت نہیں کوئی سورت وغیرہ نہ ملائے اس کے ساتھ لیکن امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی دو رکعت میں سورے فاتحہ تو ہے ہی فرض لیکن اس کے ساتھ صورت ملانا بھی مستحب ہے تو امام بخاری شاید یہاں امام شافی پر رد کر رہے ہوں کیونکہ امام بخاری یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دو رقط میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے یعنی اس سے زائد کچھ نہیں پڑنا ہے تو ہو سکتا ہے امام بخاری شاید امام شافی پر رد کر رہے ہو بہرحال مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ فرض نماز میں صرف پہلی دو رقط میں قیرار فرض ہے پچھلی دو رقط میں یا تیسری رقط مغرب میں قیرار فرض نہیں ہے اع سمجيه كي يه مسله ہوا اور یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن يحيى بن الله بن ابي قتاده عن ابي أن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاولين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخرين بام الكتاب ويسمعن الايه ويطبل في الركعه الاولى ما لا يطيل في الركعه الثانيه وهكذا في العصر وهكذا في الصبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی دو رکعت کے اندر قیرات کرتے تھے سور فاتحہ کی اور دو صورتوں کی اور دوسری دو رکعت کے اندر صرف سور فاتحہ کی قیرات کرتے کبھی کبھی ہم کو ایک آیت سنا دیتے اور پہلی رکعت لمبی کرتے جو دوسری رکعت میں نہ کرتے اور یہی حال عصر میں اور یہی حال صبح میں تھا باب من خافت فی القرات فی الظہری اس کے بیان میں جو ظہر عصر کی قیرات کو چپ چاپ سے کرے ظاہر ہے تو چپ چاپ سے کرنا ہے. کرنا ضروری ہے واجب ہے اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز میں اثر کی نماز میں جہرن قیرار کر بیٹھے تو ترک واجب کی وجہ سے سدی سہ کرنا پڑے گا اگر امام صاحب کبھی بھول گئے اثر کی نماز کو شبہ ہو گیا مغرب سمجھ لیا اور زور سے قیراد شروع کر دی تو اگر سورہ فاتحہ کے نصف کے بقدر زور سے قراءت کی ہے تو سدے سہو واجب ہوگا اور اگر اس سے کم کی ہے تو سدے سہو کی چھٹی ہو جائے گی تو اس کو کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے اندر قراءت چپ سے کرنی ہے زور سے پڑھیں گے تو سدے سہو واجب ہو جائے گا۔ حدثنا قتائب قال حدثنا جریر بعض مرتبہ میں بھی احتیاطی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حرم شریف میں ہم تھے نہیں نہیں امام آئے تھے عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب کی نماز میں وہ قراءت پڑھ رہے ہیں پور حرم شریف میں کہا اللہ یہ نماز مغربا کی نماز ہے یعنی امام صاحب چونکہ نئے امام تھے اور کچے یہ نئے امام ہوتے ہیں یہ کچھ بلڈ والے پتہ نہیں کیا کر وہ کرتے ہیں میرا جی چاہ کہ وہاں جو وزارت الامامت ہے اس میں جا کر چٹھی لکھ کر دیا ہے یہ سب کی نماز فاسد کر رہے ہیں کہ سرن قراق کرنا واجب ہے اور یہ تو ترک واجب کی وجہ سے ان کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے اور سب کی خراب ہو رہی ہے سدست وہ بھی نہیں کر رہے ہیں پوری مسجد سن رہی ہے ان کی قرع اللہ کا کرنا کہ وہ دوسرے دن سے امام صاحب چپ ہو گئے تو میں سمجھ گیا تو یہ زہر عصر کے اندر کرنا یہ واجب ہے اس کو بتا رہی ہے کلنا خباب اقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں پڑھتے تھے جی ہاں کیسے معلوم دہڑی ہلنے سے پیچھے آیا تھا بتایا تھا حضور کی دھاڑی مبارک حرکت کرتی تھی اس سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے ہیں باب انت ال گاہے گاہے کوئی آیت سن دے سنائی دے, دے دے تو اس میں حرج نہیں ایک آیت اضرت شیخ نے لکھا ہے او آیت اور دو آیت بھی اگر سنا دے کبھی کبھی ایک آیت اگر زور سے نکل گئی مقصد اس میں یہ ہو کہ پیچھے مختلف کو تعلیم دیں کہ میں قرآن پڑھنا ہے تو اس تعلیم کے لیے کوئی کبھی ایک آیت زور سے پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں سمجھیے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی دو آیت پڑھ لے تو بھی کوئی حرت نہیں لیکن زیادہ زور سے نہیں پڑھنا ہے ورنہ نماز فاصل ہو جائے گی اسی کو یہاں پر کہہ رہی ہے آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقر کتاب عمل آیا تھا وہ کہاں رقاتل اولا پہلی رقت تھوڑی لمبی کرتے تھے اسی لیے دلیل پیش کر رہے ہیں انبدالی تھی کبھی یہ جو مسئلہ آیا کہ پہلی رقت تھوڑی لمبی کرے دوسری سے امام احمد اب نے اور ہمارے یہاں امام محمد عبد الحسن شیبانی رحمۃ اللّہ علیہمہ کا یہی مسلک ہے کہ فجر میں بھی پہلی رکت تھوڑی لمبی ہو دوسری سے اور ظہر اثر میں بھی پہلی رکت تھوڑی لمبی ہو دوسری کے بنسبت لیکن امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کے بارے میں تو یہ اصول ٹھیک ہے کہ وہ ٹائم سونے کا ہے لوگوں کو جاگنے میں ذرا دیر لگتی ہے سستی ہو جاتی ہے مسجد پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور امام صاحب پہلی رقت تھوڑی لمبی کریں گے تو لوگوں کو نماز پکڑنے میں مدد ملے گی کوئی لیٹ آیا تو پیچھے باہر اپنی سنت ونت پڑھ کے بھی جوائن ہو سکتا ہے تو اس لیے فجر میں تو پہلی رقت تھوڑی لمبی کریں لیکن زہر اور عصر میں پہلی کو دوسری سے لمبی نہ کرے بلکہ پہلی دونوں رکتیں تقریباً سیم سیم جیسی رکھیں ایسا نہ ہو کہ پہلی رکت بہت لمبی ہو اور دوسری رکت بالکل چھوٹی ایک دفعہ کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے پہلی رکت میں تو سوریہ بقرہ کی طرح لمبی سورت کھینچی اور دوسری رکت میں کلول اللہ تو کسی نے کہا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں یہ ساری قرآد کر لی دوسری میں ایزن ایزن آلسو آلسو آلسو پر اتفاق کر لیا کہلسو یہ بھی ہے اور آلسو یہ بھی ہے کہ چلو یہ بھی ہو گیا کہ جو ہوا, تھا وہ ہی ہوا تو ایسا بھی نہ کرے کہ پہلی رکت میں حد سے زیادہ طول ہو اور رک دوسری رکت کے اندر ایک دم سے اختصار ہو نہیں زیادہ دونوں رکتیں مساوی مساوی رکھیں یہ سمجھے کہ قرآد کرنے کا ادب ہے اس کو امام بخاری نے یہاں کہا یہ امام اب حنیفہ امام یوسف کا اور اکثر علما کا قول ہے آگے بابو جہر امام امین نماز میں آمین زور سے کہنے کا بیان امام بخاری کی رائے تو یہ ہے کہ آمین زور سے کہنی چاہیے لیکن دوسرے اما کی رائے ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے یہ مسئلہ انشاءاللہ اللہ اگر حج سے صحیح سلامت واپس آگئے گئے تو انشاءاللہ حج کے بعد پڑھیں گے اگر اللہ نے چاہ دعا کرو اللہ مسافری آسان کرے اور سہولت آفیت سے لے جائے سہولت آفیت سے لائے آپ ہمارے لیے دعا کرو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اثر میں خدا نخواستہ امام صاحب نے زور سے کردار شروع کر دی الحمد رب العالمین الرحمٰن الرحیم جو لقمہ دینا ہے یا دہانی کرانی تو کیسے دیں گے اصول سمجھ لیں نماز میں امام صاحب سے کوئی بھی بھول ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تصویر سے امام صاحب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیوں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اگر سمجھدار ہوئے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی بات ہوئی تو دھیان جائے گا اور رک جائیں گے حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ذرا دیر سے تشریف لائے اور نماز شروع ہو چکی تھی تو اب لوگوں سے دیکھا نہیں گیا کہ حضور آ ہیں اور آگے امام کوئی اور کھڑے ہو گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا تو لوگوں نے کہ حضور تو باہر گئے ہیں ایسا لگتا ہے نہیں آئیں گے بہت دیر ہو گئی ہے چلو آپ پڑھا دو کھڑے ہو گئے حضور تشریف لے آئے تو اب لوگوں نے نماز میں تالی بجانی شروع کر دی تصفیق چونکہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو یہ کہ تالی بجانی شروع کر دی تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ تالی کیوں بج رہی ہے تو پیچھے ذرا سا کنخیوں سے دیکھا تو, اوہ، تو حضور آ گئے ہیں تو پیچھے کی وہ ہٹ گئے اور حضور آگے بڑھ گئے نماز شروع کرا دی یہ حضور کی خصوصیت تھی کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں نماز فارغ ہو گئی سلام پھیر لیا حضور نے نماز سے فراغت ہو گئی تو فرمایا ارے لوگو یہ کیا کیا تم نے تالی بجانی شروع کر دی نماز میں اگر نماز میں امام سے کوئی بھول ہو تو تصویر پڑھو کیونکہ جب تصویر پڑھیں گے تو امام کو توجہ ہو جائے گی کہ میری کیا بھول ہوئی ہے اور تالی بجانا یہ تو عورتوں کا کام ہے کیونکہ اگر پیچھے عورتیں اقتدا کر رہی ہوں اور انہیں امام کو کوئی تنبیہ کرنی ہو تو عورتیں پیچھے زور سے نہ چل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تالی بجائیں تو یہ عورتوں کو اگر تنبیح کرنی ہے امام کو کسی بھول کے اوپر تو وہ تھا تعلی بجالے لیکن مرد جو ہیں وہ تسبیح پڑھ لیں تو اس کو یاد دہانی کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح پڑھ لیں تو اس سے ان کو تنبیح ہو جائے گی کہ میری کچھ بھول ہوئی ہے دعا کرلے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا ان نستغفروک و نتوبو الیک اللہم صلی علیہ السلام اللہم لکل حمدک مائن بغیل جلال وجہک و اللہم لا نحسی سنانا علیک انتا کما اثنیت على نفسک اللہ شکر عرفت كل عين وتنفس كل نفس اللهم لك الحمد كما انت اهل لك الشكر كما انت اهل لك الثناء كما انت اهل على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى و اهل المغفره اللهم سيدنا محمد النبي على اله وصحبه وسلم تسليما ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصراف اللہ مردانہ اللہ مرحما المسلمين اللهم انا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك وما قرب اليها من قول بك من النار وما قرب اليها من يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا قلوبنا وجو را بھی ملک نامینا شیا فیلا فال کبینا فکن و اللهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من المهديين اللهم انا نسالك حج مبرورا وسعي مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة تبور فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الحليم ال سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين نسالک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا ولا همنا الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا عذرا الا كشفته ولا مریضا الا شفایته ولا حاجه هیلک رضاً الا قضيتها ويسرتها برحمتک یا ارحم الراحمین الیک ربی فحبی عدائ اللہ یار ہمر نا امین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش پر ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللہ ہم بہت گنہ گار خطا کار سیاہ کار اقرار مجرم لیکن جیسے بھی ہیں تیری بندے بندیاں ہیں یا اللہ تو ہی ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما افو اور صفح کا معاملہ فرما مغفرت اور بخشش کا معاملہ فرما یا اللہ ہدایت اور رحمت کا معاملہ فرما ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما اللہ حجاج جو پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی حاضری قبول فرما جو جا رہے ہیں ان کی حاضری آسان فرما جنہوں نے رادی کی ہیں ان کی حاضری تکمیل تک پہنچا یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما وہاں کی حاضری ادب اور محبت عظمت و احترام کے ساتھ نصیب فرما وہاں کی محبت نصیب فرما اللہ وہاں کی محبت نصیب فرما صحیح معنیٰ میں وہاں کا قیام نصیب فرما ہماری کوتا سے فرما ہمیں معاف فرما ہمیں عاشق رسول بننے کی توفیق نصیب فرما حرمین شریفین کی محبت نصیب فرما یا اللہ روز رسول کی محبت عطا فرما کامت اللہ شریف کی محبت نصیب فرما یا اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما یار پوری امت کے حال پر رحم فرما جاج کرام کی دعاؤں میں پوری امت کو شامل فرما اور پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما ہدایت کے فیصلے فرما تقدیر کے اللہ پلٹنے کے فیصلے فرما اللہ بھلائی کے فیصلے فرما اللہ ہمیں آخرت کی محبت نصیب فرما تیری محبت نصیب فرما اللہ دنیا سے ظہر نصیب فرما اللہ دنیا کی بے رغبتی اور بے صبای ہمارے قلوب میں پیدا فرما یا اللہ آخرت کی محبت اور اس کا شوق اور اس کی رغبت نصیح فرما تیری محبت نصیب فرما تیرے نبی کی محبت نصیب فرما تیرے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما تیرا دھیان نصیب فرما تیرا خوف نصیب فرما تیرا استحصار نصیب فرما قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرما حساب کتاب کا فکر نصیب فرما ہماری زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اخلاق میں تبدیلی پیدا فرما اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما یار امرا امین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما بے اولادوں کو نیک سالح ندینہ اولاد نصیب فرما شادیوں میں رکاوٹیں دور فرما نیک صالح جوڑو نصیب فرما سہولت عافیت کے ساتھ تمام مراسم کو تکمیل تک پہنچا خیر و برکت نصیب فرما یا رحمر رحمین پوری انسانیت پر رحم فرما جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں بیچاروں کو مظلومیت سے نجات عطا فرما ظلم کا خاتمہ فرما امن اور چین سکون والی زندگی نصیب فرما اے اللہ پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما اے اللہ پوری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اسلام کا بول بالا فرما اسلام کو پھر سے عزت قوت شوکت اور غلبہ نصیب فرما اسلام کی حقیقت اور حقانیت کو غیروں کے قلوب میں واضح فرما اللہ ان کے قلوب میں اسلام کی محبت پیدا فرما نفرتیں ختم فرما عداوتیں ختم فرما دشمنیاں ختم فرما اللہ محبتیں پیدا فرما جوڑ پیدا فرما اللہ اسلام کی سمجھ انہیں نصیب فرما اسلامی حکام کی سمجھ نصیب فرما ہمیں بھی صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما ہمارے اخلاق کو درست فرما ہمارے اعمال کو درست فرما کردار کو درست فرما ہمارے معاشرے کو پاک فرما اللہ ہمیں نیکی کی طرف رغبت نصیب فرما برائی کی نفرت نصیب فرما سچ بولنے کی فرما جھوٹ بولنے سے حفاظت فرما غیبتیں کرنے سے حفاظت فرما یا کرنے سے حفاظت فرما یا اللہ ٹھگنے سے حفاظت فرما ڈرگز کی زندگی سے حفاظت فرما شراب نوشی کی زندگی سے حفاظت فرما ذنا خورے کی زندگی سے حفاظت فرما جو ان گناہوں میں ملوث ہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما تیرے سامنے اللہ ہاتھ پھیلانے اور معافی مانگ نکیت توفیق عطا فرما پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما ہماری ٹوٹی پوٹی دعائیں قبول فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو بلائیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام برائیوں سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما ربنا تقبل منا ان کانت السمیع العلیم وتوب علينا یا مولانا انك انت, مولانا انت, انت التواب الرحيم وصلی اللهم وسلم علی سیدنا محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم جهل حديث مجتمل برصلاة سلام سيغي قرآني سلام على عباده الذين اصطفاء سلام اللہ مجی <سؤال> وبار ج الله صلا محمددی معلاری محددن کو مااصلیت نای یم اوبانے ک محمددی مالاری محمددن کوہ بار تنای براہیم ان نک ید مجین الله مسلا محمد معلاری محمددن کو اصلیت تنای برایمی ان نکہمید و مجین الله انبارے کالا محمد معلارے محمددن کو بار تناری برایم من نکہید و مجید الله مس لا محمدی مالاری محمدن کواصلیت ناری برایم اوباری کلا محمدیماللار محمددن کوہ ق تناری برایم او فال ان نکہمید و مج اللله محمد مزوای وضر دی کو مائیت ناارری بربراہی انباری محمد ووای در دی کو الحمت <سؤال> محمد المجی المبال محمد محمد ابراہیم محمد محمد ابراہیم ابراہیم ابراہیم محمد محمد ابراہیم محمد محمد محمد محمد مجی اللہ <سؤال> محمد مجیم الجیم رسوریم وعلیکم محمد محمد مجیم السلام اللهم محمد وعلى ال محمد اللهم صل محمد وعلى ال تكون لك رضا و له جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي مات هو الزيانه ما هو له وذي افضل ما جازيت نبيا عن قومه عن من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين اللهم صل محمد النبي وعلى محمد المحمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم محمد النبي و على مجی اللہ محمد اللہ محمد محمد الروح <سؤال> منكم حميد مجيد وصلى الله على النبي امي فتحيات لله وسلامات طيبان والسلام عليكم الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهدوا الله اله الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات طيبات الصلوات لله السلام عليكم ايها النبي الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهدوا الله اله لا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليكم النبي ورحمه الله وبركاته السلام السلام <سؤال> علينا وعلى الله الصالحين اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمدا عبد الله ورسوله التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله السلام عليكم يا النبي ورحمه الله وبركاته والسلام علينا وعلى الله الصالحين اشهدوا ان لا اله الله واشهدوا ان محمدا عبد الله ورسوله بسم بالله تحياتنا والصلوات والطيبات والسلام عليكم يا النبي ورحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمدا عبد الله ورسوله جنه واعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليكم يا الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير الاسماء التحيات الطيبات والصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله أرسله بحق بشيير وونذيرة والساعاعتية النارييب فيها السلام ععليك يوهبي يرحد الله بركات السلام علينا له بعد الله الصالحين اللهم اغفر لنا لله عليك ورحمة الله مذف لنا وحدنا التتحيااد الطيب والصنود ورم كل الله السلام ععليك يوانبي يرحد الله بركاته بسم الله التتحات الله صلاات الله إذاكيات للله السلام ع النبي ورحد الله بركاات السلام عليه معلا بعد رسول <سؤال> وبرکاتہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام رسول <سؤال> الله بسم اللہ Ohhhh uh...